سارا معاملہ اندرون ملک عرب تھا باہر نہیں تھا سلحبیا کے بعد چونکہ آپ نے دعوتی خطوط ارسال فرمائے آپ کے ایک سفیر کو ایک ایلچی کو قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا اب یہ گویا کہ پرووکیشن تھی تو اس سے نتیجہ یہ ہے کہ اب جزیرہ نمایاں عرب کی سرحدوں سے باہر بھی فی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اندرون ملک عرب کے پھر جو اہم لینڈ مارکس ہیں سلحبیا کے بعد سن چھ میں زی قادہ میں صلح حدیبیہ ہوئی سن سات میں خیبر فتح ہو گیا سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے سن نو کے حج کے موقع پر وہ اعلان براد کر دیا گیا جو ہم نے جو پچھلا درس تھا اس میں تفصیل سے اس کا مطالعہ کر لیا ہے پہلی چھ آیات جو سورہ توبہ میں ہے تو اس کا پورا روکو بھی وہی ہے پہلا روکو چھ آیات پر مشتمل ہے اس کے بارے میں اگرچہ تفصیل سے پچھلے درس میں باعث ہوں سامنے آ چکے ہیں لیکن ایک بات شاید پورے طور سے واضح نہیں ہو پائی اور وہ یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ صرف مشرقین عرب کے لیے تھا یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی اب بھی ضابطہ نہیں ہے قرآن کا یعنی جو چار مہینے کی مہنت دی گئی میں نے ارض کیا تھا کہ تین کیٹیگریز میں مشرقین کو تقسیم کر دیا گیا انوان میں نے دیا تھا موپنگ آف آپریشن یعنی جزیرہ نمایاں عرب میں اب ریزسٹنس تو ختم ہو چکی تھی غلبہ دین کا ہو چکا تھا جہاز حق و اضاق البات البات رکانہ سہو کا لیکن کہیں کہیں کچھ پاکٹس اور ریزسٹنس جن کو کہا جاتا ہے وہ ابھی باقی تھے تو کسی بڑی فتح کے بعد پھر یہ آخری مرحلہ ہوتا ماپنگ دا آپریشن یعنی کہیں کہیں اگر کوئی پاکٹس ہیں ان کو صاف کر دیا جائے تو جزیرہ نمایاں عرب کو کفر اور شرک شرک سے پاک کرنے کے لیے یہ آخری اقدام تھا جن لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدے تھے لیکن ان کی کوئی مدت نہیں تھی معین انہیں چار مہینے کی مہلت دے دی گئی چار مہینے کے بعد ہمارا کوئی معاہدہ مشرقین کے ساتھ نہیں ہوگا جن لوگوں سے کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں یا جن سے کوئی معاہدہ تھا ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی ہو چکی تھی گویا کہ وہ بھی اب کلا ہو چکا ان کی طرف سے ان کے بارے میں صاف کہہ دیا گیا فیضل صدق اشر الحرم فخر المشرقین ہے تو ہے مسلمانوں قتل عام کرو ان کا اور یہ اعلان عام ہے برات من اللہ و رسول ہی اور ازال من اللہ و رسول ہی یہ جو الفاظ ہیں سورہ فا... توبہ کی ابتدائی آیات میں اعلان عام ہے اس لیے کہ اب جب جیسے ہی یہ مدت ختم ہوگی یا چار مہینے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی جو صلح تھی وہ کوئی بغیر کسی مدت کی تعین کے تھی ان کی طرف سے کوئی, پر... کوئی اس کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی ہے انہیں چار مہینے کی مدت دی گئی باقی دونوں کیٹیگریز میں نے ارض کیا کہ چونکہ انہیں تو کوئی ان کا حق بنتا ہی نہیں یا تو یہ کہ ان کے ساتھ کوئی سلا تھی ہی نہیں انہیں تو گویا کہ انیشل الٹیمیٹم ہی دیا جا رہا ہے یا یہ کہ سلاح تو تھی لیکن اس کی کوئی خلاف ورزی وہ کر چکے تھے تو اس اعتبار سے اس کی پابندی بھی ختم ہو چکی تھی تو ان کے خلاف تو فوری طور پر بھی اقدام ہو جاتا تو جائز تھا لیکن یہ کہ چونکہ اشہر ہرم درمیان میں حائل تھے ابھی دو سوا دو مہینے کی انہیں مہلت مل گئی فیضل سلق الشر الحرم فخر مرشقی رہائش و بجت دوسلمان ہو ان مشرقوں کو قتل کرو جہاں داؤ لیکن یہ سخت حکم جو ہے یہ صرف مشرقین عرب کے لیے تھا اور حضور کے زمانے تک تھا اس کی کوئی ابدیت نہیں ہے یہ مستقل قاعدہ نہیں ہے یہ مستقل ضابطہ نہیں ہے اور یہ اس لیے تھا ان کے لیے کہ ان پر جو اتمام حجت ہے وہ آخری درجے میں ہو چکی تھی اس لیے کہ حضور انہی میں سے تھے انہیں کی بولی بولتے ہوئے تشریف لائے انہی کی زبان میں قرآن مجید نازل ہو گیا تو اس اعتبار سے آخری درجے میں اجمام حجت کن پر ہو چکا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ تمام رسولوں کے باب میں رہا ہے جس قوم کی طرف بھی کو رسول بھیجا گیا اگر اس قوم نے بحثیت مجموعی اس کی دعوت کو رد کر دیا تو پھر وہ قوم ہلاک کر دی گئی یہاں معاملہ یہ ہوا کہ قوم نے بحثیت مجموعی رد نہیں کیا مکے میں سے بھی ظاہر بات ہے کہ مہاجرین کی پوری جماعت جو ہے وہ مکئی سے تھی مکی نے یہ ہیرے عطا کیے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ وہاں پتھر بھی تھے ابو جہل اور ابو لہب جیسے پتھر بھی تھے لیکن ابو بکر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر اور علی یہ سب کے سب جو ہیرے ہیں یہ جگر بھی تو مکہی کے ہیں اس اعتبار سے یہاں معاملہ یہ مختلف ہوا کہ ایک تو یہ کہ ہجرت کے بعد میدان بدر میں ان کے ستر افراد جو ہیں سرکردہ لوگ وہ مارے گئے یہ بھی اصل میں عذاب الہی کی پہلی قسط تھی اور پھر یہ ہے کہ آخر میں آ کر اب الٹیمیٹم دے دیا گیا اب تمہارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے یا ایمان لاؤ اور کم سے کم یہ کہ تین شرطیں معین کر دی گئی ان آیات میں کلمہ شہادت نماز اور زکات اگر یہ تین شرطیں پوری کر دیں بس تمہیں قانونی طور پر مسلمان مان لیا جائے گا تمہاری جانیں تمہارے مال محفوظ اگر نہیں لاتے ہو تو اب ایک گویا کہ تھرڈ آپشن بن جاتا ہے صرف اس اعتبار سے کہ چاہو تو جہاں سینک سماج چلے جاؤ اب جزیرہ نمایاں عرب میں تیار نہیں کرو گے ورنہ تمہارا قتل عام ہو جائے گا ان کے لیے یہ رعایت نہیں تھی کہ وہ ضمنی بن کر رہ سکے جبکہ ایک دوسرے گروہ کے بارے میں اب جو آیات آج ہمیں پڑھنی ہے یہ در حقیقت ہے اب قرآن کا جو اب ادی ضابطہ اور یہ ضابطہ قرآن مجید میں تو آیا ہے اہل کتاب کے حوالے سے لیکن اصل میں یہ ضابطہ جو ہے اب یہ دائمی ہے اور پوری نو انسانی کے لیے ضابطہ قرآن مجید کا آخری یہ ہے جو ان آیات مارکا میں اور اس میں جو پہلی ایت ہے وہی ہے اصل میں سب سے زیادہ اہم کہ جو اس موضوع سے متعلق ہے۔ باقی جو ہے بہت ہی اضافی طور پر وہ ہمارے لئے معرفت اور علم کے لیے بہت سے خزانے جو ہیں اس کے ہمارے اندر, کے اندر موجود ہیں ہمارے لئے لیکن اصل موضوع سے مطالق پہلی ایت ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین حق یورت الجزا یدم بہوم ساضرو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے جنگ کرو ان لوگوں سے اہل کتاب میں سے میں ترجمے میں وہ لفظ پہلے لا رہا ہوں مین الزین اوت الک یہ سب لوگوں سے متعلق بات نہیں ہو رہی اہل کتاب میں سے جو لوگ لا یو من ولا بالیوم الاخر نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے نہ یوم آخر پر ایمان رکھتے یہ نفی کیوں کی گئی کہ چک اگرچہ وہ مدعی تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے آخرت کو بھی مانتے صرف محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نوٹ کر لیجئے یہود اور نصارہ اگرچہ وہ اس کے مدعی تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے توحید کے ساتھ مانتے جو توجیہ ان کی تھی وہ اپنی جگہ تھی ایک میں تین تین میں ایک نصارہ کا گورک دھندہ جو ہے عقائد کا اور یہودی ہی تو ظاہر بات ہے کہ کسی اس طرح کے ظاہری شرک کے اندر بھی مبتلا نہیں تھے. لیکن یہ کہ ان کے اس دعویٰ ایمان کی نفی کی جا رہی ہے اس لیے کہ جب رسول پر ایمان نہیں لائے تو باقی ہر چیز جو ہے اس زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گی اس لیے کہ قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان جو ہے ایمان میں رسالت ہے رسول کو مانو گے تو مسلم قرار پاؤ گے رسول کو نہیں مانتے تو اور چاہے تمہارا اخلاقی اعتبار سے کتنا اونچا مقام ہو کتنے ہی بڑے موحد ہو لیکن یہ کہ وہ سب کا سب زیرو سے ضرب کھائے گا زیرو تو قاتل اللہ اللہ ولابل آخر اپنا دعویٰ ان کا ہے لیکن حقیقت یہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے نہ یوم آخر پر ولاح رب اللہ رسول اور وہ حرام نہیں ٹھہرا رہے تسلیم نہیں کر رہے حرمت ان چیزوں کی جن کو حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے اور اس کے رسول ولا یا دینو الحق نہ ہی وہ دین حق کی اطاعت کرنے کو تیار ہے یہ ہے اصل جو معاملہ ہے دین حق جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا <تصفح> ارسل رسول یہاں ذرا نوٹ کیجیے دانا یا دینوں کے معنی کسی شے کی اطاعت کرنا ہے تابے اختیار کرنا ہے. لا دین دین الحق دے جو کہ دین حق کی اطاعت اور تاب کرنے کو تیار نہیں ہے من الذین احوت کتاب ان میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی یعنی یہود و ان سے جنگ کرو حق تا یورت الجزیا کا یدم و یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں پوری آمادگی کے ساتھ اور چھوٹے بن کر رہنے کے لیے تیار ہو یعنی دین حق کی بالا دستی کو تسلیم کرے دین حق کی بالا دستی کو تسلیم کر کے اس کے تابع ہو کر وہ یہودی ہو کر بھی رہ سکتے ہیں وہ نسرانی ہو کر بھی رہ سکتے ہیں یہ رعایت ہے جو دی گئی ہے اہل کتاب کو جو مشرقین عرب کو نہیں دی گئی چونکہ حضور ان مشرقین عرب ہی میں کی قوم میں سے تھے ہوا صفلین رسولم بن لہٰذا ان پر تو میں حجت آخری درجے میں ہو چکا ہے ان کے لیے رعایت نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں ہم ذمی بن کر رہنے کو تیار ہیں ہم اسلامی حکومت کی جو ہے بالا دستی اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں ہمیں اپنے مذہب پر رہنے دیجیے ہمیں اپنی اس بت پرستی کو جاری رکھنے کی اجازت دی جائے نہیں ان کا معاملہ ایکسپشنل تھا اور وہ ہے در حقیقت سورہ توبہ کی پہلی چھ آیات میں. اور اس کے ذمن میں تو بلکہ مزید نوٹ کر لیجئے یہ بھی فرمایا گیا ہے قاتل المشرقین کا فتن کما یقاتلونکم قاتل ان سے تو تمہیں جنگ کرنی ہی کرنی ہے مسلمانوں اور ان کے ساتھ تو بحیثیت جماعت مزح المجموع جنگ کرو اور ہر جگہ جنگ کرو اور ہر مقام پر کرو لیکن جیسا کہ پہلی چھ آیات میں آیا ہے وہاں لفظ قتال کے بجائے بھی قتل آیا ہے اس لیے کہ اب وہ گویا کہ شکست تو کھا ہی چکے تھے مغلوب تو ہو ہی چکے تھے اب ان میں قتال کا تو دم تھا ہی نہیں اس کے تو ان کے اندر ہمت ہی نہیں لہذا وہاں آیا فیض نقل اشر الحرم و فخل مشرقین فقاتل المشرقین نہیں آیا فخل مشرقین ہے تو وجہ تو وہ ان مشرقوں کو جہاں بھی پاؤ البتہ اہل کتاب کو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک رعایت دی جا رہی ہے قاتل لا کتاب اگر وہ یہ بات مان لے کے جزیہ ادا کریں گے اور اسلامی ریاست کی بالادستی کو تسلیم کریں گے اس کے تابے ہو کر رہیں گے تو وہ یہودی یا نسرانی ہو کر رہ سکتے ہیں یہ ایک تھرڈ آپشن ہے جو ان کے لیے کھلا ہے کہ جو کہ مشرقین عرب کے لیے کھلا نہیں تھا اب اس میں دو باتیں نوٹ کر لیجئے ایک تو یدین دین الحق کے حوالے سے جو حدیث آج کل ہم اپنے اس تحریک خلافت کے جلسوں وغیرہ میں بہت عام کر رہے ہیں اس میں حضرت مقدار ابن الاسم رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت ہے اس میں یہی الفاظ آئے آخر میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست اپنے اس تکمیلی مرحلے تک مکمل ہوگا کہ پورے کنے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے اس کی خبر دی ہے حضور نے اور یہ روایت حضرت ام اقنات کی ہے اور مستد عبد ابن حمل کی روایت ہے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہے کہ لا يبقى على ظہر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ قلبة الاسلام بعز عزیز و ذل زلیل اما یوزا ہو فلون او یوزل فدینون الحا لها قلم اس حدیث کے اندر بھی آیا ہے جو یہاں اس پرانے مجید کی یہ متب میں آیا ہے حضرت مقدار فرماتے کہ حضور نے اشاد فرمایا کہ اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر ہو یا کوئی خیمہ ہو جو اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمروں سے خیمہ بنا لیا گیا ہو جس میں کہ اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے ہر گھر میں ہر خیمے میں اسلام داخل ہو جائے البتہ یہ داخلہ دو شکلوں میں سے ایک شکل میں ہوگا بعز عزت عزیز صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ اور ذل ذلیل یا یہ کہ جو مغلوب ہے اس کی مغلوبیت کے ساتھ پھر اس کی وضاحت فرمائی اما یورعز اللہ یا تو اللہ تعالیٰ گھر والوں کو عزت دے گا اعزاز فرمائے گا پر یہ جان ان کو کل اسلام کے ماننے والوں میں سے بنا دے گا اسلام کے لوگوں میں سے داخل کر دے گا او یو یا انہیں مغلوب کر دے گا تو وہ اطاعت قبول کر لیں گے اللہ کے دنے. اسلام قبول نہیں کر دیں گے ریاست کی اطاعت قبول کر لیں گے تو یہ شکل ہے وہ در حقیقت جو یہاں اس اس آیت مبارکہ میں بھی آ رہی ہے کہ مسلمانوں جنگ کرو ایک تو معاملہ تھا مسئقین عرب کا ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ تھرڈ آپشن ہی نہیں ہے یا ایمان لا یا قتل کر دیے جائیں گے وہ امپلیکیشن ایک تھرڈ آپشن ہے کہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں جہاں سیکھ سمائے روانہ ہو جائے لیکن یہ کہ ان کے لیے ایک گنجائش رکھی گئی لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ اب بھی ہے اب پوری یوں سمجھ یہ کہ تا قیام قیامت پورے عرصے کے لیے جو قرآن مجید کا ہے اس کی توسیع ایک اور آیت سے ہوگی وہ ان شاء گے ابھی ان کو کہ اس میں دوسری بات نوٹ کیجئے کہ پوت کتاب جو ہے وہ قرآن مجید کی خاص اصطلاح جو ہے اس کے اعتبار سے تو صرف یہود اور نصارہ ہے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے نصارہ اور حضرت موسا علیہ السلام کے پیروکار تورات کے لوگ تورات کو ماننے والے یہود لیکن اس آیت کے حوالے سے اس پر اجماع ہے پوری امت کا کہ یہی آیت کور کرتی ہے بقیہ تمام اقوام کو وہ کوئی بھی ہو وہ مجوسی ہوں وہ حنود ہو وہ کسی اور مذہب کے ماننے والے ہو وہ چینی ہو جاپانی ہو وہ کوئی اور جو ہے چاہے وہ بالکل سرے سے کوئی مذہب نہ رکھتے ہوں یا یہ کہ کوئی بھی جیسا کہ ہے آثار فطرت کو پوجنے والے مظاہر فطرت کی پوجا کرنے جو بھی پوری نو انسانی اسی میں آ جائے گی اس لیے کہ یہ ایک اعتبار سے صحیح بھی ہے جب ہمارا ایمان ہے کہ ہر علاقے میں نبی آئے خلافا نذیر وہ تو ریکارڈ اب نہیں ہے دنیا میں لیکن قرآن مجید کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہر علاقے میں نبی آئے جب نبی آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی صحیفے کوئی نہ کوئی کتابیں ان کے پاس رہی اس اعتبار سے بھی منطقی طور پر بھی بات ثابت ہوتی ہے لیکن چونکہ قرآن مجید میں ان کو سنگل آؤٹ کر لیا گیا ہے اس آخری اور ابلی ذاتے کو بیان کرنے کے لیے چونکہ زلیلہ نمایاں عرب میں یہی تھے سوائے اور ان کے اور کوئی مذہب جو ہے وہ جزیرہ نمایاں عرب کے اندر موجود نہیں تھا لہذا ان کے حوالے سے وہ اب ضابطہ بیان ہوا ہے جو ہے پوری نوع انسانی کے اگرچہ بعض احکام کے اعتبار سے اہل کتاب صرف یہی شمار ہوں گے یعنی ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے ان کے سوائے کسی اور قوم کا ذبیہ ہم نہیں کھا سکتے نمبر دو ان کی عورتوں سے مسلمان مردوں کی شادی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کسی اور مذہب کے پیروکار لوگوں سے ان کی خواتین سے مسلمان کی شادی نہیں ہو سکتی یہ دو احکام جو ہیں ان میں تو جو اجتصنا کیا گیا ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھی جو معاملہ ہو سکتا ہے اس کی حد تک تو اہل کتاب شمار ہوں گے صرف یہود اور دسہرہ لیکن اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اس پر اجماع ہے کہ یہی حکم ہے جو اب کور کر رہا ہے پوری نوع انسانی کو اس لیے کہ ظاہر باتیں آگے چل کر ان آیات میں بھی آ رہا ہے حضور کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ نیند کو غالب کرے اس لیے اب اس کے بارے میں وہ کہ واضح بات یہی ہے کہ ایک طرف تو ان کا معاملہ تھا کہ قتال اور قتال اس حد تک کہ اب اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو قتل عام دوسرا معاملہ ان کا ہے ان کے لیے صرف ایک رعایت یہ ہے کہ وہ اگر اسلامی ریاست کی نظام خلافت کی اگر وہ دعبے داری اختیار کرنے کو تیار ہو اور خوش دلی کے ساتھ جزیہ دینے کو تیار ہوں تو انہیں اجازت ہوگی کہ وہ اپنے اپنے مذہب پر رہیں ہندو رہیں مجوسی رہیں کوئی اور مذہب ان کا ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں لیکن اسلامی ریاست کی اطاعت ان کے لیے لازم اب یہاں پر انہیں کے ضمن میں جو چند باتیں آ رہی ہیں وہ نوٹ کر لیجئے وکالت یہود اڑ غیر ان یعنی ایک اعتبار سے بھی یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ در حقیقت تو مشرقی بھی ہے یعنی ایک اعتبار سے سب تمام نوع انسانی اہل کتاب ہے اس لیے کہ ہر قوم میں اور ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی نبی آئے ہیں. اس پہلو سے وہ گویا کہ ویسے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نبی شخص انہی کو مان سکتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے نام کے ساتھ لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ بے شمار بھی آئے ہیں بعض روایات میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کی تعداد ہے تین سو تیرہ تو رسولوں کا تذکرہ ملتا ہے اور قرآن میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ام من قریت اللہ خلافی ہاتھ ہر بستی کے اندر ہم نے کوئی خبردار کرنے والے بولے کل قومن ہاتھ ہر قوم کے لیے ہم نے حادی بھیجے اس حوالے سے پوری نو انسانی اہل کتاب بن جائے گی اگرچہ بعض احکام کے اعتبار سے اہل کتاب صرف یہود اور نصارا اسی طرح سب کی سب دنیا جو ہے جو اسلام پر کاربند نہیں ہے وہ مشرقی ہے یہ اہل کتاب بھی مشرق ہیں یہاں ان کے شرپ کو بیان کیا جا رہا ہے وکالت یہود اور غیر المد یہ یہود نے کہا کہ حضرت غیر جو اللہ کے بیٹے ہیں وکالت السار المسیحمد اللہ اور نصارہ نے کہا کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں زال کا بے یہ ان کا قول ہے جو اپنی زبانوں سے اپنے منہوں سے یہ نکال رہے ہیں یو زاہ اون کال ہے اور یہ ریس کر رہے ہیں نقالی کر رہے ہیں ان لوگوں کی قول کی کہ جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تھا اس لیے کہ یہ خاص طور پر جہاں پر نسارا کے بارے میں تو چونکہ یہ حقائق پورے طور سے واضح ہے تو اتنی پرانی تاریخ نہیں ہے یہود کی تاریخ تو بہت پرانی ہے حضرت حزین علیہ السلام جو ہے حضرت مسیح سے بھی پانچ سو برس قبل تھے بہت کم حقائق جو ہے تاریخی وہ پورے طور سے محفوظ رہ گئے اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک ہی دور میں کوئی یہ بات رہی ہے ورنہ یہود کا کوئی مستقل عقیدہ یہ نہیں ہے کہ حضرت حزین اللہ کے بیٹے ہیں لیکن یہ کہ ایک زمانے میں یہ بات رہی اور یہ کہ کچھ لوگ شاید اب بھی موجود ہوں ان کے ہاں فرقے بے شمار ہے کہ جن میں سے ان کا کسی فلقے کا یہ عقیدہ ہو لیکن جہاں تک عیسائیوں کا معاملہ ہے ان کا تو آفیشل جو ڈاگما ہے وہ یہی ہے ان کی تو دین کی جڑ بنیاد یہی ہے اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ در حقیقت ریس کی ہے انہوں نے سینٹ پال نے جب عیسائیت کو تبلیغی مذہب بنانے کا فیصلہ کیا کہ اب غیر اسرائیلیوں میں بھی عیسائیت کی تبلیغ کرنی ہے تو اسے کچھ نہ کچھ جس کو کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی ہے کمپرومائز کرنے پڑے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کے فکر کا ان کے خیالات کا ان کے عقائد کا بھی رحال رکھا جائے ورنہ یہ کہ خالص ہماری بات جو ہے وہ تو یہ غیر اقوام نہیں مانے گی تو جو مصر میں تشریف پرانی چلی آ رہی تھی اسی طریقے سے متھرازم ایک مذہب تھا جس کے اندر اسی قسم کے جو ہے افوامات جو ہیں وہ ان کے عقائد کی فہرست میں شامل تھے کچھ ان کو اکوموڈیٹ کر کے ان کے ذہن کے مطابق یہ تسلیس کا عقیدہ کھڑا گیا ہے قرآن آپ نے بہترین قبض استعمال کیا کفروا قبل، یہ ریس کر رہے ہیں نقالی کر رہے ہیں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے میں نے ہی یہی کام مسلمانوں کی تاریخ میں اسماعیلیوں نے کیا ہے اسماعیلیوں نے ہندوستان میں آکر جب تبلیغ کی اپنے مذہب کی یا آغا خانی جن کو آپ کہتے ہیں عام لفظ عرف عام میں تو انہوں نے ہندوؤں میں تبلیغ کی اور ہندوؤں کو مسلمان نہیں بلکہ آغا خانی بنانے کے لیے انہوں نے جو کنسنس دیے ہیں وہ یہ تھے بالکل وہی جو سیز کال نے دیے تھے شریعت آپ پر لاگو نہیں ہوگی یہ پانچ وقت کی نماز اور یہ زکوٰۃ اور یہ وہ یہ سارا کھیڑ نہیں ہے بس عقیدہ بدل لیجئے تو عقیدے سے آپ بھی گویا کہ مسلمان ہو گئے یا اسماعیلی ہو گئے شریعت کی چھوٹ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ و تعالی کو دشب اوتار قرار کہ نو اوتاروں کا عقیدہ جو ہے ہندوؤں کے ہاں پہلے سے موجود تھا اس سرزمین میں تو یہ دسویں اوتار مان دو ہزار چالیس کو کہ ان کا جو ذہن تھا اس کے اندر فٹ کیا ہے تاکہ وہ لوگ ہمارے مذہب کو قبول کر لیں تو میں نے ہی یہی معاملہ سینٹ بول نے کیا تھا عیسائیت کو ایک تبلیغی مذہب بنانے کے لیے اسی لیے قرآن مجید نے بہترین لفظ استعمال کیا قولن نزید من قبل اللہ انہیں قتل کرے انہیں ہلاک کرے برباد کرے انا یو یہ کہاں سے بچلائے جا رہے ہیں یعنی حق تک پہنچ کر ایک انسان جو ہے قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا تو یہ گویا کہ حسرت کا انداز بھی ہے انا یو فکون کہاں سے بچلائے جا رہے ہیں اچک لیے جا رہے ہیں حقیقت کے اتنے قریب ہو کر اور پھر انسان اس سے محروب ہو جائے گمراہ ہو جائے یہ ہماری آیات جو ہے اگلے نشست میں بھی جاری رہیں گی اور پھر آخری آیات جو ہے سورت توبہ کی انشاءاللہ شاء اللہ کا مطالعہ ہوگا بارک اللہ لی و لکن فی لانی العظیم و نفعنی و قبل بالآیات و کی حقیق